یا سمور الحزاب علم یا زبو جبکہ جا چکے ہیں لشکر ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف تاریخ ہے جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک آساب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی رہتی ہے انسان کے سنسرار سی رہتی ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یا سمور الحداب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں کہیں ادھر چھپ گئے ہوں کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ اور کرے یا سمور الحداب الگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہے بل یات الحداب کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہے وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں ید اللہ فی الب تو ان کی بڑی خائف ہوگی کاش کے ہم مرینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم محمود کے ساتھ چلے گئے ہوتے مالیہ نشینوں کے پاس یا سرور قانم با اور وہاں سے مسلمانوں کے بارے خبریں معلوم کرتے رہے اب کیا ہوا اونٹ کس کروٹ بیٹھا ولا او قانو فی تم ماں قات اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں ہو لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے کھانا پوری جسے ہم کہتے اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ دوسرا کردار کیا ہے لقت قان الکم فی رسول اللہ ہے اس دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خورشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار ہے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوا ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں کوئی میلاد کی محفلیں ہوں کوئی واز ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت عسوائے حسنا لیکن عام طور پر ہمارے یہاں حسنہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا مسواک کرنا بھی اسوا ہے چیخے ہے اسی طریقے سے اور سنتے ہیں مسجد میں داخل ہو تو داخلہ پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک شکو کرنا چاہیے اہتمام کرنا چاہیے حضور کا یہی معمول تھا یہ سبھی سب اس میں شامل ہے اصل اسوا یہ ہے کسل کے مقابلے میں جان ہتھیل پر رکھ میدان میں آنا یہ ہے اس یہ اسوا ہمارے نیو سے ہو جائے محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ہم ناکابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تاکہ یہ کہ میزے کو وہ جو کھنگر کنٹیکشن ہوتی ہے وہ نہ ہو اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح دلاسا ہو تو کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو کھانے کا نہ ہو یہ سب پتھر باندھے ہوئے کمردوری نہ ہو جائے ہماری حضور نے اپنا کتا اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر بجے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کدالے چلا رہے ہیں کھود رہے ہیں تو حضور جو ہیں اپنے کن کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے یہ ہے اسوا ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہو اور خیمہ لگا ہو اور مور چل چلے جا رہے ہو سمجھے آپ اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اسوا ہے مکمبر سنار لکن کام فی الحصل رہتا ہے اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے مائکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس میں سے بات کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں رفایا دین سنت ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں لیکن مائکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہیں کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہذا ایک منٹ مارچ کی جن کو دہد میں صرف نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دعوت دین اقامت دین دین کی دعوت دین کی اقامت کسی بھی لگائی کوئی جائیداد نہیں بنائی کوئی کاروبار حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض مند سبھی آگے آئیول مدثر قم فنزر وربک فکبر اب یہی کہا میں تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ صحیح وہ عکس تو ہو میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہونا تو کیا کہنے ہیں پھر نور نالا ہے لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنے تو ساری توانائی ساری طاقت سارا وغیرہ دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا ثواب مل گیا مجھے میں نے مسواک کیے میں نے برش بھی کیا اور بعض لوگ اسے مسواک اپنی جیب میں اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے قومی نشاں ہمارا یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ, یہ شخص جو ہے سنت رسول کا پابندی کرنے والا تو لقب کان نقوفی رسول اللہ قسمت الحسنت المن کان یرج اللہ ولاح بڑی اہم آیت ہے یہ عثمت حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے کامل ہے لیکن یہ کس کے لیے اسوا ہے جو یہ دو شرطیں پوری کریں تین شرطیں جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے اور ذکر اللہ کثیرہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نو انسانی کے لیے حد الناس لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی حدل مستقین تو جو رب تو تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی کا میرا ہے مکمل لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے لمن کا نظر اللہ واخیرہ و زکر اللہ کثیرہ اب یہ جی اہل ایمان حضور کے بعد اہل ایمان کا طبقہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ ولزین باہو اب باہو جو تھے اہل ایمان و لمبا رازم وزاب اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو کالو حاجا بابا حضر اللہ رسول اللہ ہو رسول انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے اس کا ریکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا ضروری یدینوں میں ہی کثیرہ میابی میں ہی کثیرہ تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کہا تھا ہم نے تو سنا ہوا ہے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وہ لب لو میں کمب شعی میں نلخوف و نب یہ پرانے مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی نہ تم لمن میں پی یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا سا. ملما راز مومنون الحزاب جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو آلو حاضہ ماں باض اللہ عسول رہ سبق اللہ اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی وما ماں زیادہ ہوں اللہ ایمان اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم ایمان کے ساتھ تسلیم سر تسلیم خب سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سوریہ توبہ میں لیکن سوریہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی ابھی چار سال بعد میں اس, اس سورہ مبارکہ کے وہ زبان نزول کے اعتبار سے لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرح موسم میں بنا اللہ حسن ہے ہمارے لیے تم کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم تو تم بھی مانو گی کامیابی اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں تو اس میں تسلیم آ ان کے اندر اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح منل من جالم فدق ماحد اللہ علیہ انہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رفظی الح تعالیٰ عنہ مجمعین فدق و ماہ احمد اللہ علیہ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے کہا جب اپنے جان میں مال حاضر ہے ہم جنت کے اوبل یہ سب کچھ دینے کو تیار انہوں نے عہد پورا کر دیا فبین منقدا ناہ بہ ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے کتنے ہی صحابات ہیں جو اس وقت تک جامع شہادت دوش کر چکے تھے سن پانچ ہے یہ تو سن تین میں ستر صحابہ تو غزوہ اوہر کے اندر ہی شہید ہوئے فبین ہوں منقدا ناہ بہ ان میں وہ بھی ہے کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے وبین باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے ہماری بھی شہادت قبول مون فرما دے بما نے دو شر جس میں ناتما پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے ہم منتظر نہ مہ ممن ہوں مئی انتظر تبدیلا اور انہوں نے ہرگیز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا سرے بوس میں فرق نے دیا لئےزی الباء السالکین بس کہہین تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے بھائی زبل منافقین انشا او یقوب عال اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر آزاد بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے انہیں توبہ کا موقع دے دے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری جو فیصلہ ہوا وہ جبکہ غزو تموک کا معاملہ ہوا ہے پھر آخری فیصلے ہوئے یسور نصار جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ تھی درقن اسفر مار لیکن آخری چیز کیا ہے نبی استغفر اس تقثر رہوں اور اللہ تصفیل رہوں ان تصفیل رہوں سبھی نمر فل یا منافقوں کے لیے استفاد کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استفاد کریں گے تب بھی اللہ کو معافی فرمائے گا ان اللہ قان غفور الرحیمہ یقین اللہ غفور الرحیم ہے غلط اللہ الربین غفر اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و فوقت کے ساتھ وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بے وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر جب تو کوئی جنگ ہوتی کچھ وہ قتلے عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا و رحمت اللہ کفر ہوں بے غیر لم یا خیرہ خیر کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا کچھ نہیں وہ کفر لاہور وہ اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے کتاب کے لیے اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی کھلی جنتو ہوئی نہیں اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے گزار دیا باقی یہ کہ گل غزم نہیں پہنچنے دیا وکان اللہ قبیً عزیزہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے زبردست ہے موت والا ہے وہرم اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زمینہ ہے غزوہ احزاب کا وہ غزوہ بنی قریضہ ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے غزوہ احساب ختم ہو گیا تو آ واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے ذرا اتاری تو حضرت جبرائیل لائے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں ابھی ونو قریضہ کو کہہ بڑے کردار تک پہنچانا ہے انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر اپنے عہد کو توڑا ہے اس کی سزا انہیں دینی ہے ہماقی حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت معین کیا جب تک کہ وہ بلی قرعہ کے علاقے میں پہنچ جائے وہاں جا کر اب ہمیں اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیرا کیا گیا وہ محاصرہ ہوا وہ محاسرہ بھی خاصا طویل ہوا ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا لیکن تنگ آ کر آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد نماز جو نئی اوس تھے اور ان کے حلیف تھے اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے حلیفانہ تعلقات کل جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں ہم منظور ہوگا تو حضرت سعد نماز رضی اللہ تعالی جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بدعدی کا کہ, کہ قوم اگر تمہارے کل بد اہبی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو کتھے کر جائے اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں مرد ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی تینکا کا ایک تھا بنون عدید یہ جی دونوں کے صرف دلا وطن ہوئے لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی وانز الزین زہرح منہل کتاب اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے جوڑ جو کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہل کتاب میں سے من سیاسی ہند ان کے قلوں سے قلوں میں تو تھے گڑھیاں تھیں ان کی لیکن اس سے پھر اتر آئے ہتھیار ڈال دیے وہ قدم حضی قلوب اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا فریقن تختلون تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو وہ تاثر اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرت ساضب نماز کے فیصلے کے مطابق وہ سکوں معردہ ہوں ویار ہو اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا گھروں کا ان کے قلوں کا وہ اموالہ ان کے اموال کا وہ اردن لذ پتا اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے رضبۂ آزاد جو ہے نقیقت یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا حدور کی سیرت کے حد اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا احداب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لن تنزو قریش بعد آم کم مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے ان کی آخری اٹمپ جو انہوں نے کر لی ہے اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں بولا کہ بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن چھ میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہیں احرام بادہ ہوا ہے اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے یہ ان کی پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں اور روکے تو کیسے روکیں ملا کر کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے ادھر حضور میں پھر جو ہے بیٹھ یہ نہیں اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سب جانے یہی دے دیں گے بیٹ الموک بیٹ الزوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیٹ الموک تھی یہی پر جانے دے دیں گے جس کی قبریں وہاں پہنچی تو ان کے چکے چھوڑ گئے بارہ پھر سلح ہوئی جس سلا کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فتح نے اللہ کا فتح تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے نزو احداب کے فوراً بعد اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ افضل نم توہا ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدمے نہیں پہنچے تمہارے قدم نہیں پہنچے ابھی تم نے نہیں دوڑائے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے خاص طور پر خیبر سنسات میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا وکان اللہ علیہ کل شہید قریرہ اور سے وہ مجبور شروع ہو رہا ہے کہ جو میں تھا مجلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھئے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ آزاد میں آ رہی ہے پانچویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا چادر کا رواج تھا برد بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر لیکن یہ کہ بردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی عورتیں بھی عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں لیکن چہرے کا کچھ نہیں سڑپیں کچھ نہیں سڑک پر اگر ہو گیا ہو گیا بولے چہرہ کھلا یہ وہاں کے رواج تھے گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی اب اس میں جو تجویزن اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا اور نبی کی نیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایک بڑا نتیب نکتا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوائے حسنا ہے کابل تو بردوں کے لیے تو کام اسوہ حسنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے بیٹے کی حیثیت سے داماد کی حیثیت سے خسر کی حیثیت سے کاجلقدار کی حیثیت سے سپار کی حیثیت سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے امام کی حیثیت سے خطیب کی حیثیت سے معلم کی حیثیت سے مربی اور مزکی کی حیثیت سے جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ بجو ہے ایک پہلو سے اسوہ میں کمی ہے اور وہ کمی کیا ہے عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسواد نہیں بن سکتے حضور تو مر جائے تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں تو عورتوں کے لیے اسوا کون ہے وہ آپ کے والرات کو اسوا بلایا جا رہا ہے اس لیے اسلحہ کا بل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تمہ, تم اگر نیکی کرو گی دوہرا جڑ پاؤ گی کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے بھی تمہارے نقشے قدم کی پیاری کرنی ہے اور خدا نخواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تمہیں دو رسوا ملے گی اس لیے کہ تم تو ان کے لیے حسوا ہو تو گویا کہ اسی صوبۂ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیا آئی ہے لقت کان لقوم فی رسول اللہ اس وقت لیکن حضور کے اس حسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت نسوہ نہیں ہے اس خلا کو پر کیا ہے ازواج متحران کے ذریعے